تین موٹی عورتیں سعدت حسن منٹو ایک کا نام میسیس رچ اور دوسری کا نام مسز ستلف تھا ایک بیوہ تھی تو دوسری دو شوہروں کو طلاق دے چکی تھی تیسری کا نام مس ہیکن تھا وہ ابھی ناقد خدا تھی ان تینوں کی عمر چالیس کے لگ بھگ تھی اور زندگی کے دن مزے سے کٹ رہے تھے مسز ستلف کے خدو خال موٹاپے کی وجہ سے بھدے پڑ گئے تھے اس کی باہیں کندھے اور کولہے بھاری معلوم ہوتے تھے لیکن اس ادھیڑ عمر میں بھی وہ بن سنور کر رہتی تھی وہ نیلا لباس صرف اس لیے پہنتی تھی کہ اس کی آنکھوں کی چمک نمایاں ہو اور بناوٹی طریقوں سے اس نے اپنے بالوں کی خوبصورتی بھی قائم رکھی تھی اسے مسز رچ مین اور مس ہیکن اس لیے پسند تھیں کہ وہ دونوں اس کی نسبت موٹی تھیں اور چونکہ وہ عمر میں بھی ان سے قدرے چھوٹی تھی اس لیے وہ اسے اپنی بچی کی طرح خیال کرتیں یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہ تھی وہ دونوں خوش طبیعت تھیں اکثر تفریحا اس کے ہونے والے منگیتر کا ذکر چھڑ دیتی وہ خود تو اس عشق و محبت کی الجھن سے کوسو دور تھیں لیکن اس معاملے میں انہیں مسز ستلف سے پوری ہمدردی تھی انہیں یقین تھا کہ وہ دنوں ہی میں کوئی نیا گل کھلانے والی ہے وہ اس کے لیے کسی اچھے بر کی تلاش میں تھی کوئی پینشن یافتہ ایڈمرل جو گالف بھی کھیلنا جانتا ہو یا کوئی ایسا رنڈوا جو گھر بھار کے جنجال سے آزاد ہو بہرحال یہ ضروری تھا کہ اس کی آمدنی معقول ہو وہ بڑے غور سے ان کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں ہنس دیتی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بار پھر شادی کا تجربہ کرنا چاہتی تھی لیکن شوہر کے انتخاب میں اس کا مزاج مختلف تھا اسے کسی سیاہ رنگ چھیرے بدن کے اطالوی کی چاہت تھی جس کی آنکھیں حد درجہ چمکیلی ہوں یا کوئی ہسپانوی جو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور اس کی عمر کسی صورت میں تیس برس سے ایک دن بھی زیادہ نہ ہو یہ سچ ہے کہ تینوں ایک دوسری پل جان دیتی تھی اور ان کی آپس میں محبت کی وجہ صرف موٹاپا تھا اور متواتر اکٹھے برج کھیلنے سے دوستی اور گہری ہو گئی تھی ان کی پہلی ملاقات کربسات میں ہوئی جہاں یہ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہری تھی اور ایک ڈاکٹر کے زیر علاج تھی مسز رچ مین خود شکل بھی تھی اس کی نشیلی آنکھیں کھردرے گال اور رنگین ہوٹ بہت ہی دل فریب اور دلکش تھے اسے ہر وقت کھانے پینے کی فکر رہتی مکھن بالائی آلو اور چربی ملی پوڈنگ اس کا من بھاتا کھانا تھا وہ سال میں گیارہ مہینے تو جی بھر کر کافی کھاتی اور پھر علاج کے ذریعے دبلی ہونے کے لیے ایک مہینے کربسات چلی جاتی وہ دن بہ دن پھولتی جا رہی تھی اس کا عقیدہ تھا کہ اگر اسے من مرضی کی خوراک کھانے کو نہ ملے تو زندگی بیکار ہے مگر اس کے ڈاکٹروں کو اس بات سے اتفاق نہ تھا مسز رچ مین کا خیال تھا کہ ڈاکٹر کچھ ایسا قابل نہیں ورنہ کیا عجیب تھا کہ وہ ذرا دبلی ہو جاتی۔ اس نے مس ہیکن سے اس بات کا ذکر کیا وہ بس ایک قہا لگا کر خاموش ہو گئی اس کی آواز بہت گہری تھی اور چپٹا سا چہرہ اس کی دونوں آنکھوں میں بلی کی آنکھوں ایسی چمک تھی اسے مردانہ پوشاک زیادہ پسند تھی اور صرف اس کی خوش مزاجی کی وجہ سے تینوں سہیلیاں ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئی تھیں وہ تینوں ایک ہی وقت پر کھانا کھاتی اکٹھی سیر کو جاتی اور ٹینس کھیلنے کے وقت بھی ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا وزن کرتیں تو اپنے موٹاپے میں کوئی فرق نہ پا کر اداسی ہو جاتی۔ اس ہیکن کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری کہ بیرس رچمین مین علاج سے اپنا وزن بیس پاؤنڈ کھٹا کر بد پرہیزی کی وجہ سے دنوں میں پھر اسی طرح موٹی ہو جائے اور اس کے کہنے پر تینوں کربسات چھوڑ کر چند ہفتوں کے لئے کہیں اور چلی جائیں بہرست کمزور طبیعت تھی اور اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو اسے بد اعتدالی سے بچا سکے اسے یقین تھا کہ اب اسے ورزش کرنے کا خوب موقع ملے گا نہ صرف یہی بلکہ وہاں گھر میں اپنی باورچن رکھ لینے سے اسے چربی ملی چیزیں کھانے سے نجات مل جائے گی اور کوئی وجہ تھی کہ ان سب کا وزن میں کم ہو جائے مسز ستلف اپنے گھر میں انوکھے ارادے باندھ رہی تھی اسے یقین تھا کہ وہاں دنوں میں اس کا رنگ نکھر جائے گا اور اپنے لیے کوئی چھیلا باقا اطالوی فرانسیسی یا انگریز تلاش کرے گی وہ تینوں ہفتے میں صرف دو دن ابلے ہوئے انڈے اور ٹماٹر کھاتی اور ہر صبح اٹھ کر اپنا وزن کرتے مسز ستلف کا وزن ابھی صرف ایک سو چو پاؤنڈ رہ گیا اور وہ تو گویا اپنے آپ کو ایک جماں سال لڑکی سمجھنے لگی مسز اور مسز رچ وین کے موٹاپے میں بھی کافی فرق پڑ گیا وہ تینوں مطمئن نظر آتی تھی لیکن برج کھیلنے کے لیے ایک چوتھے کھلاڑی کی ضرورت نے انہیں ایک حد تک پریشان سا کر دیا وہ صبح سویرے ڈھیلے ڈھالے پائجامے پہنے چبوترے پر بیٹھی دودھ میں کھانڈ ملائے بغیر چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر برٹ کے تیار کیے ہوئے بسکٹ بھی رہی تھی جن کے متعلق یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ چربی سے بالکل پاک ہے ناشتے کے وقت مس نے اتفاق انینا کا ذکر کیا وہ کون ہے مسز صطلف نے پوچھا وہ میرے اس چچیرے بھائی کی بیوی ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے وہ گزشتہ دنوں آساب شکنی کا شکار رہی کیوں نہ اسے دو ہفتے کے لیے یہاں بلالے؟ کیا وہ بریج جانتی ہے کیوں نہیں اس کے یہاں آنے سے کسی دوسرے کی ضرورت بھی نہ رہے گی بات طے ہو گئی لینا کو بلانے کے لیے تار بھیجا گیا اور وہ تیسرے دن نہ پہنچی مس ہیکن اسے اسٹیشن پر لینے گئی شوہر کی موت کی وجہ سے لینا کے چہرے پر غم کے آسان نمایاں تھے مس ہیکن نے اسے دو سال سے نہیں دیکھا تھا اس لیے بڑی گرم جوشی سے اس کا منہ چوم لیا تم بہت دبلی ہو اس نے کہا لینا مسکرا دی گزشتہ دنوں میری طبیعت علیل رہی اور اب تو وزن بھی بہت کم ہو گیا ہے مس ہیکن نے ایک سرد آہ بھری لیکن یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ اس کی وجہ رشک تھی یا لینا سے ہمدردی وہ اسے ایک پرفضا ہوٹل میں لے گئی جہاں دونوں سہیلیوں سے اس کا تعارف کرایا گیا اس کی بےکسی دیکھ کر مسز رچمین کا دل بھرایا اور اس کے چہرے کی زردی نے مسز ستلف کو بھی متاثر کیا ہوٹل میں تھوڑی دیر تفریح کے بعد وہ لنچ کے لیے اپنی قیام گاہ کچل دی مجھے کچھ روٹی چاہیے لینا کے یہ الفاظ سہیلیوں کے کانوں پر بہت گراں گزرے وہ تو دس سال ہوئے اسے چھوڑ چکی تھی حالانکہ مسز رچ بین ایسی لالچی عورت بھی روٹی سے پرہیز کرتی تھی مسز ہیکن نے ازراہ مہمان نوازی خانسامہ سے کہا کہ فورن حکم کی تعمیل کرے تھوڑا مکھن بھی کسی غیر مرئی قوت نے ایک لمحے کے لیے ان سب کے ہونٹ سی دیا غالباً گھر میں مکھن موجود نہیں ابھی خانسامہ سے پوچھتی ہوں مس ہیکن نے کسی قدر توقف سے جواب دیا مکھن روٹی بہت پسند ہے لینا نے مسز رجمین سے مخاطب ہو کر کہا اور خان خانسامہ سے روٹی لے کر بڑے اطمینان سے اس پر مکھن لگایا مس ہیکن بولی ہم یہاں بہت سادہ غذا کی عادی ہیں لینا نے مچھلی کے ٹکڑے پر مکھن لگاتے ہوئے کہا مجھے جب تک مکھن روٹی آلو اور بالائی ملتی رہے بہت مطمئن رہتی ہوں افسوس کے کہ یہاں کہیں بالائی نہیں ملتی مسز رجمین نے کہا او oh, لینا بولی لنچ پر بغیر چربی کے کباب چنے گئے اس کے علاوہ پالک تھی اور دم پخت ناشپاتیاں بھی ناشپاتی کھاتے ہی لینا نے متجسس نظروں سے خان سامہ کی طرف دیکھا اور اشارہ پاتے ہی خانسامہ کھانڈ لے کر حاضر ہو گیا اس نے اپنی قہوے کی پیالی میں تین چمچے کھانڈ ڈال دی تمہیں کھانڈ بہت پسند ہے مسز ستلف نے کہا ہمیں تو اسکرین زیادہ مرغوب ہے مس ہیکن نے ایک ٹکیا اپنی پیالی میں ڈالتے ہوئے کہا یہ تو ایک بے لحزا ہے لینا نے جواب دیا مسز رچ مین منہ بنا کر اور للچائی ہوئی نظروں سے کھانٹ کی طرف دیکھنے لگی مس ہیکن نے اور ایک سرد بھر کر اس نے بھی مجبوراً اسکرین کی لنچ سے فارغ ہونے کے بعد وہ برج کھیلنے لگی لینا خوب کھیلی سب نے کھیل کا لطف اٹھایا مسز سیتلف اور مسز رچ مین کے دل میں معزز مہمان کے لیے گہری ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا مس ہیکن کے دل کی مراد بھی برائی اور وہ یہی تو چاہتی تھی کہ لینا ان کے ساتھ دو ہفتے خوشی سے بسر کرے چند سات بعد مس ہیکن اور مسز رچ مین گولف کھیلنے چلی گئیں اور مسز ستلف ایک جوان سال خوش شکل پرنس روکامیر کے ساتھ سیر کو نکل گئی لیکن کچھ دیر سستانے کے خیال سے لیٹ گئی ڈنر سے تھوڑا سا وقت پہلے سب لوٹ آئی لینا پیاری کہو وقت کیسے گزرا مس ہیکن نے کہا کالف کھیلتے وقت دھیان تمہاری ہی طرف تھا اوہ میں تو بڑے مزے سے بستر پر پڑی رہی اور جا کر کاک ٹیل بھی پی اور سنو آج ایک چھوٹا سا قہوہ خانہ میری نظر پڑا جہاں بڑی اچھی بالائی بھی مل سکتی ہے میں نے روزانہ مکان پر بالائی منگوانے کا انتظام کر لیا ہے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور اسے یقین تھا کہ وہ تینوں اس کی بات کو سراہیں گی تم کتنی اچھی ہو لی نا مسز نے کہا لیکن افسوس کہ ہمیں بالائی پسند نہیں ایسی اب و ہوا میں یہ ہمیں راس نہیں آ سکتی نہ صحیح میں جو سلامت ہوں لینا نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں کیا کہ اپنی شکل و صورت کی کوئی پرواہ نہیں مسز ستلف نے منہ بنا کر کہا مجھے تو ڈاکٹر نے بالائی کھانے کو کہا ہے کیا اس نے مکھن روٹی آلو اور چاروں ہی چیزیں تجویز کی ہیں بے شک تمہاری سادی غذا سے میں یہی مراد لیتی ہوں تم یقیناً بہت موٹی ہو جاؤ گی لینا کھلکھلا خیل کر ہنستی رات کو اس کے سو جانے پر دیر تک تینوں نکتہ چینی کرتی رہی آج شام ان کی طبیعت کتنی شگفتہ تھی لیکن اب مسز رچمین مین بیزار سی نظر آنے لگی مسز ستلف الگ جلی بیٹھی تھی اور مس ہیکن کا مزاج بھی برہم ہو چکا تھا میں قطن برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ میرا من بھاتا کھانا میری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر اڑائے مسز رچ نے ذرا تلخی سے کہا یہ تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا مساکر نے کہا آخر تم نے اسے یہاں بلایا ہی کیوں مجھے اس بات کی کیا خبر تھی اگر اس کے دل میں اپنے مرحوم شہر کا ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ کبھی پیٹ بھر کر نہ کھاتی اسے فوت ہوئے ابھی دو مہینے تو گزرے ہیں عجیب مہمان ہے کہ اسے ہماری مرضی کا کھانا ہی پسند نہیں سنا وہ کل کیا کہہ رہی تھی اسے ڈاکٹر نے مکھن روٹی آلو اور بالائی کھانے کو کہا ہے تو پھر کسی سینیٹوریم کا رخ کرنا چاہیے وہ مہمان ہے تو تمہاری ہمارا تو اس سے کوئی رشتہ نہیں میں تو متواتر دو ہفتے تک اس پیٹو کا تماشا دیکھتی رہی ہوں صرف کھانے پینے کو زندگی کا مقصد سمجھ لینا بڑی بےحود کی ہے تم کیا مجھے بےحدہ پکار رہی ہو مسز ستلف نے کہا آپس میں بدکماری سے فائدہ مسز رجمین نے بات کاٹ کر کہا میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ تم ہمارے سوتے میں باورچی خانے میں گھس کر کھاتی پیتی ان الفاظ نے مس ہیکن کے تن بدن میں آگ لگا دی وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی مسز ستلف اپنی زبان سنبھالو تم کیا مجھے اتنا ہی کمی نہ خیال کرتی ہو آخر تمہارا وزن کیوں نہیں کم ہوتا بالکل غلط میرا تو سیروں وزن کم ہو گیا ہے وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور آنسوس کی آنکھوں سے ٹپک ٹپک کر چھاتی پر گرنے لگے پیاری تم میرا مطلب نہیں سمجھی یہ کہہ کر مسز ستلف گھٹنوں کے بل جھکی اور اس کے جسم کو اپنی آغوش میں لینے کی کوشش کی اس کا بھی دل بھرایا اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی تو کیا میں دبلی دکھائی نہیں دیتی مس ہیکن نے ہچکی لیتے ہوئے کہا ہاں بے شک مسز اطلف نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا مسز رچمین بھی جو فطرتن نہایت کمزور طبیعت واقع ہوئی تھی اب رونے لگی یہ منظر بہت رقط خیز تھا مس ہیکن ایسی عورت کو آنسو بہاتے دیکھ کر سنگ دل انسان بھی موم ہو جاتا آخر انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور ایک نے برانڈی اور پانی کے چند گھوٹ پیے اور وہ اب اس بات پر متفق تھیں کہ لینا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنی من مرضی کی غذا کھائیں آخر وہ ان کی مہمان ٹھہری ان کا فرض تھا کہ ہر طرح اس کا کلیجہ ٹھنڈا کریں انہوں نے ایک دوسرے کا گرم جوشی سے منہ چوما اور اپنی اپنی خوابگاہوں میں چلی گئیں یہ سچ ہے کہ انسانی فطرت بہت کمزور ہے اور اس پر کسی کا کوئی اختیار نہیں غذا کے معاملے میں اب ہر ایک اپنی مرضی کی مالک تھی انہوں نے مچھلی کے کباب شروع کیے تو لینا کی مکھن اور پنیر پر بسر ہونے لگی وہ ہفتے میں دو بار ابلے ہوئے انڈے اور کچے ٹماٹر کھاتی لینا مٹر کے دانے والائی میں ملا کر کھاتی اسے اب ٹماٹر کو مختلف مسالوں میں پکا کر کھانے کا شوق چرایا تھا اس کا خانسامہ بھی بڑا با مزاق تھا وہ ہر بار ایک بہتر چیز تیار کر کے میز پر چن دیتا لینا نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر نے اسے لنچ پر برگنڈی کی ارغوانی شراب اور ڈینر پر شیمپن استعمال کرنے کو کہا ہے ان الفاظ نے تینوں سہیلیوں کو دم بہت کر دیا وہ ابھی ابھی ہنس کھیل رہی تھی لیکن یکایک کیفیت بدل گئی مسز زلفمین کا تو گویا رنگ زرد پڑ گیا مسز ستلف کی نیلی آنکھوں میں خوفناک سے چمک پیدا ہو گئی اور مس ہیکن کی آواز بھرا گئی برج کھیلتے وقت وہ بڑے نرم لہجے میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتی لیکن اب بات بات پر بگڑنے لگی لینا نے انہیں بہترا سمجھایا بجھایا کہ کھیل کے وقت آپس میں تکرار مناسب نہیں لیکن بے سود وہ خوش تھی کہ کھیل میں شروع ہی سے اس کا پلہ بھاری رہا ہے اور دنوں میں اس نے ایک بڑی رقم جیت لی ہے تینوں موٹی سہیلیوں کو اب ایک دوسری سے نفرت ہونے لگی وہ اپنے مہمان سے بھی بدزن ہو چکی تھیں اس کے باوجود اکثر ایک دوسری کے خلاف کان بھرتی لینا کے سامنے وہ ایک دوسری سے ظاہر ملتی رہی لیکن پھر یہ بات بھی نہ رہی وہ ایک دوسری سے بہت مایوس ہو چکی تھی مس ہیکن لینا کو رخصت کرنے اسٹیشن پر گئی گاڑی پر سوار ہوتے وقت وہ بولی میرے پاس الفاظ نہیں کہ تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ ادا کر سکوں تمہاری صحبت بہت پرلطف رہی مس ہیکن نے جواب دیا جب گاڑی روانہ ہوئی تو اس نے اس زور سے آہ بھری کہ پلیٹ فارم اس کے پاؤں کے نیچے کام کام کیا اور وہ اف اوف کا شور بلند کرتی گھر لٹی. اس نے غسل کرنے کا لباس پہنا اور ہوٹل کی طرف آ نکلی ایکا ایک کی وہ مچل سی گئی اس کی آنکھوں کے سامنے مسز رچ نیا پائجامہ اور گلے میں موتیوں کی مالا پہنے بناؤ سنگھار کیے بیٹھی تھی وہ اس کی طرف بڑھی کیا کر رہی ہو اس کے یہ الفاظ دو پہاڑوں میں بادل کی گرج کی طرح سنائی دیے کچھ کھا رہی ہوں اس کے سامنے مکھن سیب کا مربع کہوا اور بالائی وغیرہ چنے ہوئے تھے وہ گرم روٹی پر مکھن کی موٹی تہ جما کر اس پر مربع اور بالائی ڈال رہی تھی تم کھانے کی لالچ میں اپنی جان دے دو گی کوئی نہیں مسز رجمین نے بڑا لکما چباتے ہوئے کہا تم اور بھی موٹی ہو جاؤ گی بس خاموش اس ناباکار کو خدا سمجھے جسے میں متواتر دو ہفتے سے حلق میں رنگا رنگ کے نوالے ٹھوستے دیکھتی رہی ہوں ایک انسان تو اتنا ہضم نہیں کر سکتا مس ہیکن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ بالکل بے جان سی ہو گئی اسے اس وقت شاید ایک مضبوط مرد کی ضرورت تھی جو اسے گھٹنے پر لگا کر پچکارے وہ خاموشی سے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی خادم حاضر ہوا اور اس نے قہوے کی طرف اشارہ کر کے اسے لانے کو کہا وہ ہاتھ بڑھا کر, کر کریم رول اٹھانے لگی لیکن مسز رچ مین نے رقابی ایک طرف رکھ دی مس ہیکن جلد بھن گئی اور اسے ایک ایسے نام سے مخاطب کیا جو خاص طور پر عورتوں کے شایا نشان نہ تھا اتنے میں خادم اس کے لیے مکھن مربع اور قہوہ لے آیا بالا ہی لانا بھول گیا وہ شیرنی کی طرح بے پھر کر بولی اس نے کھانا شروع کیا اور حلق میں مکھن مربع ٹھوسنے لگی ہوٹل میں اب رنگہ رنگ کے انسانوں کی چہل پہل نظر آنے لگی مسر ستلف بھی پرنس روکا میر کے ساتھ چہل قدمی کرتی دھرا نکلی وہ پہلے اپنے گرد ایک ریش میں لبادہ مضبوطی سے لپیٹے ہوئی تھی تاکہ اس طرح وہ کچھ دبلی دکھائی دے اپنی تھوڑی کا نسخ چھپانے کے لیے اس نے سر کو اوپر اٹھایا ہوا تھا وہ بہت مسرور تھی ایک دوشیزہ کی طرح پرنس اس سے اجازت لے کر پانچ منٹ کے لیے مردانہ کمرے میں اپنے بال سنوارنے گیا اور وہ بھی اپنے رخساروں کو غازہ چمکانے کے لیے زنانہ کمرے کی طرف آئی ایک کی اس کی نظر اپنی دونوں سہلیوں پر پڑی اور وہ رک گئی تم پیٹو حیوان وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور خادم کو آواز دی اس کے ذہن سے اب پرنس کا خیال بھی اتر چکا تھا آنکھ چھپکتے میں خادم حاضر ہو گیا میرے کھانے کو بھی یہی لاؤ اور میرے لیے سوئیاں مس ہیکن مسز رچ پکار اٹھی بس خاموش تو میں بھی یہی کھاؤں گی قہوہ لایا گیا اور کریم رول اور بالائی بھی وہ گرم روٹی پر بالائی تہہ جما کر کھانے لگی مربے کے بڑے چمچے ہلکے میں ٹھونس لیے وہ گویا ایک خاص اہتمام سے کھا رہی تھی ایسے موقع پر مسز ستلف کے لیے پرنس سے لگاؤ ایک بے بات تھی میں نے پچیس سال سے آلو نہیں کھائے مس ہیکن نے دھیمی آواز میں کہا مسز رچ مین نے فوراً خاتم کو تینوں کے لیے بھنے ہوئے آلو لانے کو کہا ایک لمحے کے بعد بھنے ہوئے آلو ان کے سامنے تھے اور وہ بڑے چٹخارے لے کر کھانے لگیں تینوں سہیلیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرد آہیں بھرنے لگیں اب ان کے درمیان غلط فہمی رفا ہو چکی تھی اور دلوں میں انتہائی محبت کا جذبہ معجز تھا انہیں یقین نہ آتا تھا کہ آج سے پہلے وہ ایک دوسرے سے قطع تعلق پر آمادہ ہو چکے تھے آلو اب ختم ہو چکے تھے ہوٹل میں چاکلیٹ تو ضرور ہوں گے مسز رچمین نے کہا کیوں نہیں ایک لمحے بعد مس ہیکن اپنا منہ کھولے ہلک میں چاکلیٹ ٹھوس رہی تھی اس نے دوسرے پر ہاتھ ڈالا اور منہ میں ڈالنے سے پہلے دونوں سہیلیوں کی طرف نظر اٹھائے ناباکار لینا کو کوسنے لگی تم جو چاہو کہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ برج کھیلنا نہیں جانتی بے شک مسز سطلف نے اتفاق کرتے ہوئے کہا مسز رچ کا ذہن اس وقت کسی لذیذ کیک کی فکر میں تھا